أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم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 وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَيْهِمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي إن الذين يكفرون بآيات الله ويغتلون النبيين بغير حق ويغتلون الذين يأمرون بالقصة من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَدْعُونَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثم يَتَوَلَّىٰ ۖ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ منهم وهم رَادّ كَأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَنَّ نَهْرَ إِلَّا أَيَّامًا إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَكَيفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فيه كل ما وهم لا ان آیات کا ترجمہ یہ ہے اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے اور فرشتوں اور اے اہل علم نے بھی کہ اس کے سوا کوئی بابود نہیں جس نے انصاف کے ساتھ کائنات کا انتظام سنبھالا ہوا ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جس کے اقتدار بھی کامل ہے حکمت بھی کامل بے شک معتبر دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے الگ راستہ لا میں نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد بحث آپس کی زد کی وجہ سے اختیار کیا اور جو شخص بھی اللہ کی آیتوں کو جٹلائے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے پھر بھی اگر یہ لوگ تم سے جھگڑے تو کہہ دو کہ میں نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے اور جنہوں نے میری اتباع کی ہے انہوں نے بھی اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ مشرقین سے بھی کہہ دو کہ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو ہدایت پا جائیں گے اور اگر انہوں نے منہ مو موڑا تو تمہاری ذمہ داری صرف پیغام پہنچانے کی حد تک ہے اور اللہ تمام بندوں کو خود دیکھ رہا ہے جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور نبیوں کو ناحک قتل کرتے ہیں اور انصاف کی تلقین کرنے والے لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو چکے ہیں اور ان کو کسی قسم کے مددگار نصیب نہیں ہوں گے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا کہ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جاتی ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے اس کے باوجود ان میں سے ایک گروہ مو موڑ کر انحراف کر جاتا ہے یہ سب اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا آگ ہرگز نہیں چوئے گی اور انہوں نے جو جھوٹی باتیں تلاش رکھی ہیں انہوں نے ہی ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے بھلا اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں ایک ایسے دن کا سامنا کرنے کے لیے جمع کر لائیں گے جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں ہے اور ہر ہر شخص نے جو کچھ کمائی کی ہوگی وہ اس کو پوری پوری دے دی جائے گی اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا ان آیتوں کا روئے سخن یعنی اصل خطاب اگرچہ نجران کے ان عیسائی پاشندوں کی طرف ہے جن کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں کہ وہ رسول کریم سرورز عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے اور آپ سے دین کے بارے میں گفتگو کی تھی نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین اسلام کی حقانیت کی دلیلیں بیان فرمائی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو وہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں اس کی آپ نے تردید فرمائی تھی اور یہ بھی فرمایا تھا کہ تورات اور انجیل کا اصل پیغام بھی وہی پیغام ہے جو میں لے کر آیا ہوں اسی سیاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں یہ فرمایا تھا کہ دنیا کے ساز و سامان کی محبت نے ان کو حق قبول کرنے سے روک رکھا ہے اور ان مسلمانوں کی یا ان اہل, اہل کتاب کی تعریف فرمائی تھی جو حق کو قبول کرنے والے تھے اور جنہوں نے صبر اور صدق اور قنوت کا معذم کا مظاہرہ فرمایا تھا اب آگے ان آیات میں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں اور جن کا ترجمہ پیش کیا ہے ان آیات میں بھی اسی سلسلے کی ایک تکمیل ہے اور وہ یہ کہ نبی کریم سرویر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ اگرچہ آپ نے ان کے اوپر حق پوری طرح واضح کر دیا اس کے دلائل کھول کھول کر بیان کر دیے لیکن اس کے باوجود اگر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے اور آپ کی بات نہیں مان رہے تو آپ کو اس پر رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں دو وجہ سے ایک وجہ تو یہ کہ ان کے ایمان لانے نہ لانے سے کیا فرق پڑتا ہے جو حقیقت ہے وہ تو شہید اللہ اللہ اللہ اللہ کی گواہی اللہ کے ملائکہ کی گواہی اور جتنے علم رکھنے والے ہیں یعنی جنہوں نے صحیح معنی میں اپنی عقل سے سوچا اور پچھلی نازل کی ہوئی کتابوں کے مضامین پر اچھی طرح غور کیا اور ان کو علم کی حقیقت حاصل ہوئی وہ سب گواہی دیتے ہیں اس بات کی گواہی دیتے ہیں جو حق ہے کہ اللہ الہ اللہ عزیز اللہ کی لہذا ایک تو آپ کو پریشان ہونے کی یا رنجیدہ ہونے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ حق اپنے ثبوت کے لیے ان کی گواہی کا محتاج نہیں ہے ان کے ماننے کا محتاج نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے اللہ کے ملائکہ نے گواہی دی ہے ال نے گواہی دی ہے تو ایک پہلو تو یہ ہے دوسرا یہ کہ اگر بالفرض یہ لوگ اس وجہ سے ایمان نہ لائیں نہ لا رہے ہوں کہ حق کے دلائل ان پر واضح نہیں ہو سکے تو بےشک ایک صدمے کی بات ہو کہ بھئی ہم نے ابھی تک فریضے میں کوتاحی کی ان کے دلائل ان کے سامنے بیان نہیں کیے واضح نہیں کیے اس کی وجہ سے یہ لوگ حق ماننے سے اکتا رہے ہیں یا کترا رہے ہیں لیکن حضور اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ درقیقت جو کچھ بھی انہوں نے اختلاف کیا ہے یہ اس وجہ سے نہیں دلائل ان پر نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے زد کا پہلو اختیار کر رکھا ہے لہذا آپ کو پرواہ ان کی نہ ہونی چاہیے اور تسلی آپ کو یہ دی جا رہی ہے کہ آپ کا جو فریضہ تھا کہ آپ ان کو باغ پہنچا دیں وہ آپ نے پورا ادا کر دیا اب اس کے بعد یہ لوگ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوتی یہ ان آیات کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے اور اسی روشنی میں میں اس کی تشریح ارد کرتا ہوں کہ فرمایا شہید اللہ اللہ نے گواہی دی ہے انہو لا الہ الا اللہ اس بات کی گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اب اللہ کی گواہی دینے کا کیا معنی اللہ تبارک وتعالیٰ کی گواہی دینے کا معنی یہ کہ اس نے اپنی آسمانی کتابیں اپنے انبیاء کرام کے اوپر اتاری انہوں نے گواہی دی اللہ کے گواہی دینے کے دوسرے معنی یہ ہے کہ اس نے پوری کائنات میں اپنی توحید کے دلائل اتنے واضح طریقے پر پھیلائے ہوئے ہیں کہ جس چیز کے اوپر بھی غور کرو تو اللہ تعالی کی ودانیت کے دلیل ملتی ہے یہ چاند یہ سورج یہ ستارے یہ ہوائیں یہ سمندر یہ بادل یہ دریا یہ پہاڑ ان میں سے کون سی چیز ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل نہ ہو اور اس کی شہادت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی شہادت ایک اس طرح ہے کہ اس نے آسمان کی کتابیں اتار کر اپنی وحدانیت کا مظاہرہ فرما دیا ہے اور اس کا عقیدہ بیان فرما دیا دوسرا یہ کہ اس نے جو کائنات پہلا پیدا کی ہے اس کی ہر چیز اس کی ویدانی اسپت رعاد کر رہی ہے تو اللہ گو... اللہ نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ولم اور فرشتوں نے گواہی دی ہے فرشتوں نے کیسے گواہی دی ہے کہ فرشتوں تو اللہ تعالی نے پیدا ہی اس طرح کیے ہیں کہ ان کے اندر کسی گناہ کا امکان ہی نہیں ہے وہ پیدا ہی اللہ تعالی کی عبادت کے لیے کیے گئے ہیں تو اب صبح و شام وہ اللہ تعالی کی تصویر اور تقدیس کرتے ہیں اللہ تعالی کی تصویر کے معنی یہ ہے جب کہتے ہیں سبحان اللہ تو اس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے اور ہر عیب سے پاک ہونے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اس کے اندر کوئی, کوئی اس کا عبادت میں شریک نہیں ہو سکتا کوئی ساجی نہیں ہو سکتا تیسرے العلم تیسرے اہل علم کی یعنی جن کو اللہ نے علم دیا ہے انہوں نے گواہی دی ہے علم کن کو دیا گیا جنہوں نے کتاب اللہ تعالی کی آسمانی کتابوں کو پڑھا اللہ تعالی کی آسمانی کتابوں کو سمجھا اور اس سے علم حاصل کیا اور اسی میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جنہوں نے کائنات کے اندر پھیلی ہوئی نشانیوں پر غور کیا اور اس غور کے نتیجے میں وہ اس, اس عقیدہ تک پہنچے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی ایک ہی ہے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ دنیا کے مختلف حصوں میں ایک سے ایک حسین مناظر انسان کو نظر آتے ہیں دریاؤں کے پہاڑوں کے سمندروں کے اور ایسا ہوتا ہے کہ ایک خطے کے مناظر دوسرے خطے کے مناظر سے کچھ نہ کچھ فرق رکھتے ہیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس خطے کے اندر جو مناظر ہیں بین ہی وہ دوسرے خطے کے اندر بھی ہیں بلکہ دونوں میں فرق ہوتا دونوں ہے دونوں خوبصورت ہیں دونوں حسین ہیں لیکن ان کے انداز میں فرق ہے اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں گے کہ اس فرق کے باوجود ایک ان میں کامن فیچر ہے ایک قدر مشترک ہے جو ساری جگہ پائی جاتی ہے تو وہی پودے ہیں وہی پہاڑ ہیں وہی سمندر ہے وہی دریا ہے وہی, وہی درخت ہیں لیکن ان کی ترتیب اور ان کے ان کی تنصیب کے اندر اختلاف ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس ساری کائنات جو ہے وہ کسی ایک ہی کار, کاریگر کی پیدا کی ہوئی ہے جو جس میں جس نے یہ باوجود اس اختلاف کے باوجود اس, اس, اس مختلف مناظر کے اس کا جو کامن فیچر ہے وہ ایک ہی ہے اور اس کا پیدا کرنے والا بھی ایک ہے تو اس خائن خانے میں سبھی ہی عکس ہیں تیرے اس آئین خانے میں تو یکتا ہی رہے گا یا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر یہ دلائل پیدا کر دیے ہیں تو اس پر غور کر کے اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں کہ وہ ہے اور ایک ہے تو جب وہ گواہی دیتے ہیں تو اگر کوئی نہیں دے رہا گواہی اپنی جہالت کی وجہ سے نہیں دے رہا اپنی ناسمجھی کی وجہ سے نہیں دے رہا یا اپنے ذاتی مفادات کی خاطر نہیں دے رہا تو اس کی گواہی دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی پروانہ کرنی چاہیے کیوں? حقیقت کیا ہے حقیقت وہی ہے کہ لا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں العزیز وہ مکمل اقتدار والا ہے اس کے اقتدار بھی کامل ہے الحکیم اس کی حکمت بھی کامل ہے کیونکہ اقتدار کامل ہے لہذا وہ جب چاہے جس کو چاہے اب اس کے کیے کی سزا دے سکتا ہے لیکن چونکہ اس کی حکمت بھی کامل ہے اس واسطے وہ اس کا لیے مناسب وقت کا فیصلہ وہی کرتا ہے کہ کس وقت کس کو کتنی سزا دینی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام حقیقت تو یہ ہے کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے دین, لفظ دین کے معنی ہوتے ہیں عقائد کا ایک مجموعہ جس پر کوئی شخص یا کوئی گروہ ایمان لائے اس کو دین کہتے ہیں عقائد کا ایک مجموعہ مثلا اسلام کے اندر عقائد کے جو, کا جو مجموعہ ہے بنیادی عقائد وہ ہے اللہ تعالی کی توحید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کا خاتم النبیین ہونا اور پچھلے تمام بیاہ کرام کا اعتراف ملائکہ کی کا اعتراف اور آخرت کا یوم آخرت کا اعتراف اس سارے مجموعے کا نام دین ہے پھر دین اگرچہ دین مختلف ہے لوگوں نے ہندو مذہب بھی ایک دین ہے اور اسی طرح بدھ مت بھی ایک دین ہے مجوسیت بھی ایک دین ہے آتش پرستی بھی ایک دین ہے عیسائیت بھی ایک دین ہے یہودیت بھی ایک دین ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرما کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے یعنی معتبر دین مقبول دین جس کو اللہ تعالیٰ بھی جس کو منظور فرمائے وہ صرف اسلام کا دین ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی ہے اور شروع سے لے کر آخر تک وہی دین رہا ہے یہاں یہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے نبی کریم سرد عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کے نام علیہم السلام تشریف لائے بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار تھی ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیائی کے تشریف لائے ان سب کا دین ایک ہی تھا یعنی عقائد کا مجموعہ ایک ہی تھا وہ کیا تھا اسلام اسلام کا لفظ اگر دیکھا جائے تو لفظی معنی اس کے ہوتے ہیں جھکنا اور مراد ہوتا ہے اس سے اللہ تعالی کے حکم کے آگے جھکتا جو اللہ تعالی فرمائے اس کو قبول کرنا ماننا اور اس پر عمل کرنا یہ سب ان چیزوں کا نام اسلام ہے تو حضرت نور علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جتنے انبیاء کے رام علیہ وسلام تشریف لائے ان سب کا بنیادی دین یہ اسلام تھا یعنی ایک طرف تو بنیادی عقائد میں سب متفق تھے توحید رسالت آخرت جو بنیادی عقائد ملائکہ پر, پر ایمان انبیاء پر ایمان کتابوں پر ایمان ان سب میں یہ لوگ متوق تھے ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا دوسرا یہ کہ اس بات پر سب متوقع تھے کہ جو بھی حکم اللہ تعالیٰ کا آئے گا ہم آگے اس, کے اس, کے اس کے آگے سر جھکائیں گے لہذا اسلام کا جو بنیادی تصور ہے وہ اس وقت سے موجود تھا اور اسی وجہ سے حضرت ابراہیم عزر السلام کے بارے میں فرمایا کالحرب اسلم کال اسلم جب اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اسلام اختیار کرو یعنی اللہ کے آگے جھک جاؤ تو انہوں نے کہا کہ اسلم تو رب العالمین میں رب العالمین کے آگے جھک گیا تو انہوں نے اسلام اور وہ سلمین بھی فرمایا تو ہر جتنے انبیاء کرام اپنے اپنے دور میں آئے ہیں وہ سب ان کا دین اسلام تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسلامی دین ہے ہاں البتہ یہ ہوتا ہے کہ عقائد کے علاوہ جو احکام جزوی احکام ہوتے ہیں مصر نماز ہے روزہ ہے زکوٰۃ ہے حج ہے نکاح طلاق کے احکام ہے وراثت کے احکام ہے بے کے احکام ہے خرید و فروت کے احکام ہے یہ اللہ تعالی نے مختلف انبیاء پر مختلف شریعتیں اس کے بارے میں نازل فرمائی ہیں ان اس وقت کے حالات کے لحاظ سے وہ احکام انبیاء کرام کے دور میں بدلتے رہے کہ ایک نبی کے دور میں جو احکام تھے دوسرے نبی کیا کہ دور میں ان احکام میں تبدیلی واقع ہو گئی دوسرے احکام تفرمائے گئے تیسرے اس کو شریعت کہا جاتا ہے یہی فرق ہے دین اور شریعت میں دین جو ہے وہ عقائد کے مجموعے کا نام ہے اور اس میں سب انبیاء کرام ہمیشہ سے مشترک رہے ہیں, متفق رہے ان میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اور اسلام نام ہے کہ ان عقائد کے مجموعے کا اور جو احکام بھی اللہ تعالی کے اس وقت کے لحاظ سے نافذ العمل ہوں ان کے آگے سب جھکانے کا نام اسلام ہے لہذا تمام انبیاء کرام کا دین بھی ایک ہی تھا اور اسلام پر بھی متوقع تھے یعنی جو بھی حکم ہوگا ہم اس کے اوپر اس کو بجا لائیں گے اس کے آگے جھک جائیں گے یہ اور بات ہے کہ احکام میں فرق آتا رہا مثلا کسی چیز کسی شریعت میں ایک چیز جائز تھی دوسری شریعت میں اللہ تعالی نے اس کو ناجائز کر دیا کوئی چیز ناجائز تھی اس کو جائز کر دیا یہ مختلف حکام حالات کے لحاظ سے زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی مختلف انبیاء کرام کو جزوی احکام میں الگ الگ شریعتیں دیتا رہا ہے اسی کو فرمایا لک النجال نامن کمسر آتم و منہا کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لئے الگ الگ طریقہ مقرر کیا ہے مثلا حضرت موس علیہ السلام کے زمانے میں جو آکام تھے اس میں یہ تھا کہ سب یعنی سنیچر کے دن وہ عبادت سنیچر کے دن میں کوئی معاشی سرگرمی کرنا ان کے لئے جائز نہیں تھا اور ان کو منع کر دیا گیا تھا کہ اس زمانے میں کوئی معاشی سرگرمی اختیار نہ کریں یعنی کوئی تجارت نہ کرے کوئی زراعت نہ کرے کوئی مچھلی کا شکار تک نہ کرے لیکن حضوریہ کریم صلی اللہ علیہ قید مبارک میں فرمایا کہ جمعہ پڑھو اور جمعہ سلاط بیدار... و فنوف الغ تبوب الفظ اللہ جب نماز ختم ہو جائے تو زمینوں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو انہیں تجارتی کام کر سکتے ہو اپنے روزی کما سکتے ہو تو یہ فرق آ گیا تو اسی طرح کے بہت سے آم میں فرق رہا ہے ایم کرام آئی کے کی شریعتوں کے اندر لیکن جو حکم جس وقت بھی نازل ہوا وہ اس وقت کا اسلام تھا اور اس وقت کی شریعت تھی اور اس شریعت کو ماننا اسلام کا تقاضا تھا اس لیے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تو دین اسلام ہی ہے اور باقی کوئی دین اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں جب یہ بات ہے تو پھر جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ اہل کتاب جو ایمان نہیں لا رہے جو یہودی یا نصرانی ایمان نہیں لا رہے ان پر جو رنج ہو رہا تھا تو اس رنج کی تسلی کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اس وجہ سے ان کے ایمان لانے کی ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر حق واضح نہیں ہوا آپ نے تو اپنا حق پوری طرح واضح کر کے اپنا فریض ادا کر دیا لیکن وہ مخت الف الدین اوت القتاب جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے یعنی یہودی النسلانی انہوں نے اختلاف نہیں کیا یعنی حق سے اختلاف نہیں کیا اللہ جا احمل علم مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا ان کو یقین ہو چکا تھا کہ حق یہی ہے اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا بغیم بیرحم آپس کی ضد کی وجہ سے آپس کی ضد کی وجہ سے یعنی ان کو یہ زد پیدا ہو گئی کہ ذہن میں یہ تھا کہ آخری نبی جو آئیں گے وہ بھی بنی اسرائیل میں سے آئیں گے سارے امبیائی کرام بنی اسرائیل سے آتے رہے ہیں تو ان کو یہ امید تھی کہ آخری نبی بھی بنو اسرائیل میں سے آئیں گے لیکن حضور اقدس الراسم تشریف لائے بنو اسماعیل میں سے بس یہاں سے ان کو حسد پیدا ہوگی اور ضد پیدا ہو گئی ہم بنو اسماعیل کی بات کیوں مانیں ہم ان کو اپنا لیڈر کیوں تسلیم کریں ان کے نبی کو کیوں اپنا نبی تسلیم کریں تو اس زد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا اور اختلاف کر دیا تو اختلاف اس لیے نہیں کیا کہ ان کے پاس کوئی دلیل تھی اختراف کرنے کی اختلاف اس لیے کیا کہ ان کو زد پیدا ہو گئی تھی کہ ہم بن اسماعیل کے کسی نبی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اب اس کے بعد یہ کر تو لیا انہوں نے لیکن ان کو اتنی عقل نہ آئی کہ وہ من یقور بھی آیات اللہ فعین اللہ سری <وَلَحَسَابًا> کہ جو شخص بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے تو اسے یاد رکھنا چاہیے تھا کہ فعین اللہ سری اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے ابھی زد میں آ کر تم نے حق سے انکار کر بیٹھے ہو لیکن ان قریب وقت آنے والا ہے جب تمہارا حساب لیا جائے گا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے طور پر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ فین حاج جو کا پھر بھی اگر یہ تم سے جھگڑتے رہیں تم نے تو حق واضح کر دیا دلائل واضح کر دیے پھر بھی اگر جھگڑتے رہیں تو فکل تو تم یہ کہہ دو کہ اسلم تو میں نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا چہرے کو اللہ کے آگے تباہ اور جن لوگوں نے میری پیروی کی ہے یعنی میرے ساتھ جو میرے صحابہ ہیں انہوں نے بھی ہی کیا کہ اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیا تو لہذا مجھے تمہارے اختلاف کرنے سے اور بحث کرنے سے کوئی کوئی غرض نہیں میں نے تو اپنا رخ کر لیا اللہ تعالی کی طرف اور پھر بعد میں اتمام حجت کے طور پر ان سے ایک اور بات کہہ دیجئے قل کہہ دیجئے لیکن لذینہ کتاب ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی یعنی اہلی کتاب ول اور ان ان پڑھ لوگوں سے بھی کہہ دیجئے یہ ان پڑھ مراد ہیں مشرقین عرب ان سے بھی کہ اسلم تم کیا تم بھی اسلام لاتے ہو یعنی میں نے تو اپنا رخ کر لیا ہے اب تم نے دیکھ لو تم ایمان لاتے ہو کہ نہیں اسلام لاتے ہو کہ نہیں اور یہ خطاب آپ نے فرمایا کہ اہل کتاب سے بھی کر دیں اور مشرقین سے بھی کر دیں اہل کتاب کا تو ذکر چل ہی رہا ہے شروع صورت سے انہی کے طرف روح سخن ہے لیکن ساتھ ہی آپ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا امی کا بھی امی امی جمع ہے امی کی اور امی کہتے ہیں ان پڑھ شخص کو جو لکھتا پڑھتا نہ ہو اور قرآن کریم نے اہل عرب کو جگہ جگہ امیین کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے کہ یہ لوگ امی ہیں ارب کے لوگ ایک تو اس وجہ سے کہ واقع وہ لوگ ایسے تھے کہ اکثر و بیشتر ان پڑھ ہوتے تھے یعنی ان میں لکھنے پڑھنے کا رواج بہت کم تھا تو ان کی اکثریت ان پڑھ تھی ہی دوسرے انپڑھ ان کو اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ وہ کسی آسمانی کتاب کو نہیں مانتے تھے یہودی طورات کو مانتے تھے عیسائی طورات اور نجل دونوں کو مانتے تھے لیکن ان کو یہ کسی آسمانی کتاب کے قائل نہیں تھے نہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم پر کوئی آسمانی کتاب اتری ہے اس لحاظ سے بھی ان کو انپ... وہ تو کتاب پڑھ رہے ہیں اور یہ پڑھتے کچھ نہیں ہے کوئی کتاب نہیں پڑھتے ہیں لہذا ان کو امیدین کہا گیا تو فرمایا گیا کہ آپ اہل کتاب سے بھی کہہ دیجئے اور ان امیوں سے اور ان پڑھ لوگوں سے بھی کہہ دیجئے جو عرب کے ان پڑھ ہیں کہ اسلم تم سارے دریال میں تمہارے سامنے بیان کر دیے اب تم لاتے ہو اسلام کے نہیں لاتے ہو فعل اسلم اس کے نتیجے میں اگر وہ اسلام لے آئے فقد تدو تو پھر تو ہدایت پا گئے وہ ان تولو اور اگر اس کے باوجود انہوں نے منہ موڑا اور انہوں نے ایراز کیا فعنما علی گ تو آپ کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے اوپر تو بس پیغام پہنچا دینے کا فریضہ عائد ہوتا ہے آپ کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچانے کی حد تک ہے واللہ بصیر بالعباد اور اللہ اپنے بندوں کو خود دیکھ رہا ہے یعنی آپ کو نہ سزا دینے کی ضرورت ہے نہ رنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے نہ ان کی نہ ان کی اس کفر کے نتیجے میں ان کے اوپر عذاب ڈالنے کی ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے اللہ اپنے بندوں کو خود دیکھ لے گا کس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے اس آیتوں میں جو اللہ تعالی نے گواہی کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے ملائکہ کا گواہی دیتے ہیں اہل علم گواہی دیتے ہیں پھر الحضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ تم اپنا نقطہ نظر واضح فرما دو اسی سیاق میں یہ روایتیں بعض احادیث کی روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم سر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت شاہی یعنی میں بھی اس پر گواہی دینے والوں میں شامل ہوتا ہوں میں بھی ان کے گواہی میں شامل ہوں گواہی دینے والوں میں شامل ہوں اور ایک حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ایک روایت نقل کی ہے امام عامد سے کہ جو شخص اس, اس آیت کی تلاوت کے بعد یہ کہے کہ وہ ان اعلی داری کے تو اللہ تعالی قیامت کے روز فرستوں سے فرمائیں گے کہ میرے بندے نے ایک عہد کیا ہے اور میں عہد پورا کرنے والوں میں سب سے زیادہ ہوں اس لیے میرے, میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو تو جب کوئی عائد پڑھے شہید اللہ الہ تو ساتھ میں پڑھنے کے بعد یہ کہہ دینا چاہیے چاہے زبان سے چپکے سے یا دل دل میں کہ انعلیٰ کا من شاہدین انعلیزاری کا من شاہدین اور چاہے تو اردو ہی میں کہتے کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں اس بات کی تو ان اس کی بڑی فضیلت ہے اور حضرت ابو ائ انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے ایک حدیث مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشحاد فرمایا کہ جو شخص ہر نماز فرض کے بعد آیت القرسی اور یہ آئے شہید اللہ انہو لا الہ اللہ اور قل اللہ ممالک الملک جو آگے آ والی ہے وہ بغیر احساب تک پڑھا کرے ہر نماز فرض کے بعد تین چیزیں آیت القرسی اللہ و ایلہ اور تیسرے قر اللہ ممالک الملک علاقری تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف فرما دیں گے اور جنت میں جگہ دیں گے اور اس کی ستر حاجتیں پوری فرمائیں گے جن میں کم سے کم حاجت اس کی مغفرت ہوگی تو اس لیے بہت سے علامہ کا معمول رہا ہے کہ نماز فرض کے بعد یہ آیت القرسی اور شہید اللہ, لا اللہ اور قل اللہ مالک الملک جو اگلا اگلی آیتیں آنے والی ہیں ان کی تلاوت کرنے کا معمول رکھتے تھے آج پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو راستہ اختیار کیا ہے کہ باوجود حق واضح ہونے کے یہ حق کو قبول نہیں کر رہے تو اس کا انجام تو یہی ہونا ہے کہ ان کو دردناک عذاب پہنچے گا تو یہ آج کی بات نہیں ہے بلکہ ان کے آبا اجداد بھی ایسے کرتے چلے آئے ہیں یعنی یہودیوں کے اور نصرانیوں کے آبا اجداد بنی اسرائیل کے آباء اجداد وہ یہ کرتے چلے آئے ہیں کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے رہے اور انبیاء کرام کو قتل کرتے رہے اور ان لوگوں کو قتل کرتے رہے جو ان کو انصاف کی تلقین کرتے تھے تو فرمایا کہ ان الدین یکخرونبی آیات اللہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ یکتلون نبی نبیغیر حق اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں ناحق کا لفظ بڑھا کر اس طرح اشارہ ہے کہ یہ تو کسی بھی نبی کو قتل کرنا ہمیشہ ناحق ہی ہوگا وہ کبھی برہ ہو ہی نہیں سکتا کسی نبی کو اللہ کے کسی نبی کو قتل کرنا لیکن ناحک کر رب یہاں پر بڑھا کر اشارہ طرف فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے قتل کیا تھا انبیاء کے کو ان وہ خود جانتے تھے کہ ہم ناحق کر رہے ہیں کوئی ہمارا یہ صحیح کام نہیں ہے نا حق کر رہے ہیں, اس کے باوجود کر رہے ہیں جیسے حضری علیہ السلام کے بارے میں روایت آتی ہے ان کو فہد کیا گیا اسی طریقے سے خود بائبل کی روایتوں میں بائبل جو کہ جس کو یہودی بھی مانتے ہیں اور اسرانی بھی مانتے ہیں اس میں ذکر ہے کہ ہزاروں انبیاء کرام کو انہوں نے بنو اسرائیل کے لوگوں نے قتل کیا اور اس لئے قتل کیا کہ وہ اللہ تعالی کی طرف سے پیغام لے کر آئے تھے ان کی بدامالیوں کو درست کرنے کے لیے اور اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا اور بلاخر ان کے دشمن ہو کر ان کو قتل کرنے پر تل گئے تو جو انبیاء کرام کو قتل کرتے ہیں نہ وہ یکتلون الدین یا مرون بالقست بناس اور انبیاء کرام ہی کو نہیں بلکہ انصاف کی تلقین کرنے والوں کو بھی قتل کرتے رہے ہیں فبشر ہم اذاب علیم تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو بش بشارت سے نکلا ہے اور اس کے اصل معنی تو خوشخبری دینے کے ہوتے ہیں کوئی اچھی خبر سنانا لیکن قرآن کریم نے عذاب کے ساتھ اس کو استعمال کیا ہے جس کے الگ جو یہ ہو کہ عذاب کی خوشخبری سنا دو یہ ایک تنزیہ جملہ ہے یعنی عذاب کی خبر تو حقیقت بری خبر ہوتی ہے ایک انسان کے لیے جب اس کو اس کو سزا ملے گی لیکن یہ ایک طنز کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ جب یہ لوگ اسی پاتھ کو پسند کر رہے ہیں کفر کو پسند کر رہے ہیں تو پھر ان کے لیے تو یہ بھی خوشخبری ہو، ہوگی کہ ان کو زدناک عذاب دیا جائے گا الاطین حبیط دنیا والآخرہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو چکے ہیں وہ مال من میں ناصرین اور ان کو کسی قسم کے مددگار نصیب نہیں ہوں گے دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال غارت ہو چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال جو کافر یا غیر مسلم ہوتے ہیں وہ بھی تو کچھ بعض اوقات اچھے امال انجام دیتے ہیں کوئی نیک کام کر لیتے ہیں کوئی کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں مثلا تو وہ اعمال جو ہیں وہ نیکی کے کبھی کبھی ان سے سرزد ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے بنیادی مطالبہ جو ایمان کا مطالبہ تھا اس مطالبے کیا؟ کو قبول کرنے میں انہوں نے زد سے کام لیا ہے اس واسطے ان کے جو نیک کامال دنیا کے اندر تھے جو نئے کامال کیے تھے صدقہ خیرات بھی کیا ہوگا کچھ غریبوں کی مدد بھی کی ہوگی اس کا جو کچھ بدلہ دینا تھا ہم دنیا میں دے چکے ان کو آخرت میں جو جب یہ پہنچیں گے تو ان, ان کے یہ عمال غارت ہو چکے ہوں گے اس, اس کا کوئی عمل اس کا ثواب ان کو نہیں ملے گا جیسا کہ قرآن کریم نے دوسری جگہ یہ فرمایا و قدیم نہ علامہ پر جالنا ہوبا ام منصورہ انہوں نے جو کچھ بھی عمل کیے تھے نہیں اچھے عمل کیے تھے ہم ان کو آ کر ان کو ایسا بنا دیں گے جس سے اڑتا ہوا غبار یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں کوئی قدر قیمت نہیں پھر آگے ان کی ایک اور بدعنوانی کا ذکر اللہ نے فرمایا اہل کتاب کی وہ بدعنوانی یہ تھی کہ بعض وقت ان کے درمیان جھگڑے ہوتے یا ان کا کسی مسلمان سے جھگڑا ہو جاتا یہ اختلاف پیدا ہو جاتا تو ان سے کہا جاتا تھا اچھا بھائی تم جس کتاب کو مانتے ہو یعنی کا کے ذریعے فیصلہ کروا لوں اس میں کیا لکھا ہے اس کے برابر کر لو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ دو ایک مسلمان اور ایک یہودی میں جھگڑا ہوا اور دونوں عام تھے عالم نہیں تھے نہ کے عالم نہیں تھے یہودی بھی تورات کا عالم نہیں تھا تو اس سے کہا گیا مسلمان نے کہا کہ اچھا بھائی تم ہمارے جھگڑے کا تصفیہ کرنے کے لیے اپنے کسی عالم کا نام لے دو ہم یہودی عالم کے پاس چلتے ہیں ان سے کہتے ہیں تورات میں جو کچھ بھی لکھا ہوگا ہم اس کو مان لیں گے تو وہ آدمی جانتا تھا کہ میں جب اپنے یہودی عالم کے پاس جاؤں گا تو وہ میرے خلاف فیصلہ دے گا اگر تورات کی حساب سے کے سے فیصلہ کرنا ہوا تو وہ میرے خلاف فیصلہ دے گا یا وہ تورات کا حکم ایسا تھا کہ اس کے حق میں نہیں جاتا تھا تو ایسے موقع وہ کہتا نہیں نہیں ہمیں ہم اس کی ضرورت نہیں ہے ہم آپس میں خود فیصلہ کر لیتے ہیں. اس طرح کے متعدد واقعات احادیث میں آئے ہیں کہ جن میں یہودیوں کو مطالبہ کیا گیا یہودیوں سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ خود ان کی کتاب کو اپنا فیصلہ بنا لے اور تورات کے مطابق فیصلہ کروا لے لیکن انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں علم تارا اللدینہ اوتو نصیب مل کتاب علم تارا کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو الدینہ اوتو نسیبہ مل کتاب جن کو دیا گیا تھا کتاب کا ایک حصہ کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا یعنی یوں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نادل فرمائی ہے چاہے وہ تورات ہو, زبور ہو انجیل ہو قرآن ہو یہ سب پوری مل کر ایک ال کتاب ہے یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اس کا ایک حصہ دے دیا یعنی تورات دے دی ان کو انجیل دے دی ایک حصہ دے دیا عیسائیوں کو انجیل دے دی تو مراد اس سے یہ ہے کہ کتاب کا ایک حصہ دے دیا گیا تھا یعنی ایک کتاب تو آسمانی ان کو دے دی گئی تھی دوسرے معنی اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ کتاب سے مرات تو تورات ہی ہو لیکن کسی شخص کو اس کو پوری تورات کا علم نہیں ہے تو اس کے کچھ حصے کا علم ہے عالم جو ہے وہ پوری کتاب کا نہیں ہے پوری تورات کا نہیں ہے بلکہ تو رات کے کچھ حصے کا عالم ہے تو اس کو بھی اس, اس کا ذکر اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا یوزاء کتاب اللہ ان کو بلایا جاتا ہے دعوت دی جاتی ہے اللہ کی کتاب کی طرف لیا کم بین تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے ان کے جھگڑوں کا تصویہ کرے کتاب اللہ کے لئے کے ذریعے اسے فیصلہ کیا جا رہا ہے فريق منهم بهم یہ اس دعوت کے باوجود ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ مر انحراف کر جاتا ہے یعنی کہتا ہم نہیں مانتے میں طوراض کے ذریعے فیصلہ کرانے کو تیار نہیں پھر اللہ سبارک مطالعہ یہاں ان کی ان بدعمالیوں کی ایک بنیادی وجہ اگلی آیت میں بیان فرما رہے ہیں کہ وہ جو یہ گناہ بے دھڑک کیے جاتے ہیں اور جانتے بوجھتے غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے دل میں ایک من گھڑت عقیدہ رکھا ہوا ہے وہ من گھڑت عقیدہ یہ ہے کہ ہم تو بنی اسرائیل ہیں یعنی اللہ کے محبوب بیٹے ہیں اللہ کے لاڈلے ہیں اور چونکہ اللہ کے لاڈلے ہیں لہذا کچھ بھی بیدامالیہ ہم کرتے چلے جائیں ہمیں عذاب جو ہے وہ بہت معمولی ہوگا چند دن کے لیے ہوگا آگ اگر چھوئے گی بھی ہمیں تو چند دن کے لیے چھوئے گی اس کے بعد ہم اللہ میاں ہمیں جنت بھیج دیں گے کیونکہ ہم اللہ کے خاص محبوب اور لاڈلے اولاد ہیں تو اس کا ذکر فرمایا ذالک کا بھی یہ سب کچھ جو وہ کر رہے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ کالو انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ لن تمسنار کیا ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی یعنی جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی اللہ ایام مگر چند گنت گنتی کے دنوں کے لیے گنتی کے چند دنوں کے لیے یعنی اگر اب ہم گئے بھی جہنم میں اپنی بداماری کی وجہ سے تو چند دن کے لئے جائیں گے اور پھر تو آرام ہی آرام ہے پھر ملے گی تو چونکہ ان کے دماغ میں یہ غلط عقیدہ بیٹھا ہوا ہے کہ چند دن رہ کر ہم پھر جنت کے مستحق ہو جائیں گے فوراً تو یہ عقیدہ ہے جس نے ان کو بے دھڑک گناہ کرنے پر بے دھڑک حق کا انکار کرنے پر آمادہ کیا ہوا ہے تو اس کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالی فرماتے غر رحم فی دینہم ما ماکان غرر رحم ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے فی دینہم اپنے دین کے معاملے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے ماں قانوی جو یہ لوگ افطرا کیا کرتے تھے یعنی جن, جو انہوں نے جھوٹ باندھا ہوا ہے اس کا افطرا کیا ہوا اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ عقیدہ بھی تو افطرح ہوا نا کہ ہم جو کچھ بھی عقیدہ رکھیں جو کچھ بھی عمل کریں ہمیں سب چند دن کے لیے جہنم میں جائیں گے بعد میں پھر جنم میں جائیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بہت افطرا کیا تھا یعنی بہتان باندھا تھا اللہ تعالیٰ نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی اس چیز کو اس چیز نے جس کو انہوں نے اس طرح کیا ہوا تھا اسی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا اور دھوکے میں ڈال کر یہ سمجھتے رہے کہ ہم کچھ بھی کرتے رہے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا فقی فائدہ جمع نہ ہم لو ملا گئی پھر والا اس وقت کیا حال ہوگا ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں ایک ایسے دن کے لیے جمع کر لائیں گے جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں لا رہی وفی وہ کل نفس اور پورا پورا دے دیا جائے گا ہر انسان کو ہر جان کو ماں کا وہ چیز جو اس نے کمائی ہوگی پوری پوری دے دی جائے گی وہ چیز جو اس نے کمائی ہوگی جو امال کیے ہوں گے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا وہم وہ لا لمون اور ان پر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 ط جلف نہاری و طول جن نہ من المئی و ترجل مئی تمنل ہئی و تک کہ اے لاہ اے ارتدار کے مالک تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے تمام تر بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور تو ہی بے جان چیز میں سے جاندار کو برآمد کر لیتا ہے اور جاندار میں سے بے جان چیز نکال لاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ حساب رزق عطا فرماتا ہے اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے اپنی قدرت کاملہ کا نہ صرف بیان فرمایا ہے بلکہ اپنے مال والوں کو یہ تاکید کی ہے کہ وہ اس ہی قدرت کاملہ اور حکمت بالغ کا اعتراف اور اعلان کریں اور دعا مانگتے وقت اللہ تبارک مطالعہ کی اس قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا حوالہ بھی دیں پچھلے مضامین سے اس کا ربط دو طرح ہے ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا بیان پہلے سے چلا آ رہا ہے اور ایک اس اتوار سے بھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیچھے یہ فرمایا تھا کہ جو لوگ جان بوجھ کر کفر اختیار کیے ہوئے ہیں وہ انقریب مغلوب ہوں گے اور اس کا لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ مٹھیور مسلمان جن کے پاس نہ کوئی ساز و سامان ہے نہ ہتھیار ہیں یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہوں کو یہ زیر کر لیں گے بڑی بڑی سلطنتیں ان کے قبضے میں آ جائیں گی اور غزو خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ نے جب ایک چٹان کے اوپر ایک کدال ماری تھی تو اس میں آپ کو جو چنگاریاں اٹھی اس میں کیسر و کس کے محلات دکھائے گئے تھے اور آپ نے اس وقت پیشگوئی فرمائی تھی کہ یہ لوگ عنقریب مغلوب ہوں گے اور مسلمان قصر و کسرا کو پتہ کر لیں گے اس پیشین گوئی کا گفتار نے مذاق اڑایا تھا کہ ان کی حالت تو یہ ہے کہ ان کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں اور بھوک سے یہ لوگ بیتاب ہیں اور کھانے کو ان کے بعد کچھ موجود نہیں ہے اور خواب یہ دیکھ رہے ہیں کہ قصر و کسرا کے کی محلات کو فتح کریں گے تو بعض مختری نے فرمایا کہ یہ آئے کریمہ اسی سیاق میں نازل ہوئی اور دوسرا ربض اس کا پچھلی پچھلے مضامین سے یہ ہے کہ جو لوگ عیسائیت کا پیغام لے کر آئے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بات چیت ہوئی تھی بعض ان میں سے یہ بھی کہتے تھے جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا بعض روایات میں آیا ہے کہ انہوں نے خفیہ طور پر اپنے آپس میں باتیں کرتے ہوئے یہ بات کہی ان میں سے بعد نے یہ بات کہی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ ہم جان رہے ہیں کہ یہ سچے پیغمبر ہیں لیکن اگر ہم نے ان کی بات مان لی تو ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا تو اللہ تبارک وطالعہ نے اس آیت قریبہ میں یہ فرمایا ہے کہ اقتدار کا ملنا نہ ملنا یہ اس بات پر مقوف نہیں ہوتا کہ کس بات کو تم مان رہے ہو کس بات سے انکار کر رہے ہو یہ تو اللہ تبارک بتا رہا ہے وہ جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے کتنے بڑے بڑے اقتدار والے فرعون اور ڈمرود جیسے اور اس کے بعد بھی کتنے بڑے بڑے صاحبان اقتدار تھے کہ جب اقتدار ان کا ختم ہوا تو وہ لوگوں کے لیے نشانے عبرت بن گئے کتنے ایسے لوگ تھے کہ جو بظاہر مفلس اور کللاش نظر آتے تھے لیکن اللہ تعالی نے ان کے دن بدلے اور ان کو اقتدار عطا فرمایا تو یہ اقتدار دینا اور چھین لینا یہ تو اللہ تعالی کا کام ہے یہ تمہارے محض اندازوں سے یا تمہارے طرز عمل سے یا تمہارے کسی بات کو ماننے یا نہ ماننے سے اس کا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ انکار کرنے کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کے نتیجے میں ہمارے اقتدار سلامت رہے گا تو یہ تمہاری بہت بڑی خوش فہمی ہے اقتدار دینے والا تو اللہ ہے جب اللہ تعالیٰ تم سے چھیننا چاہے گا تو وہ چھین لے گا تو فرمایا کہ کہو اللہ اے اللہ مالک الملک اے اقتدار کے مالک تو ملک کا منتشا تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بختا ہے وہ تنزی الملک مم اور جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے وہ تو اور جس کو چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے وہ تجلومنتشا اور جس کو تو چاہتا ہے رجوع کر دیتا ہے بن ادیق تیرے ہی ہاتھ میں ہے ساری بھلائی یہ بی کا عربی کے قاعدے سے جب بی کا پہلے کہا گیا اور خیر بعد میں کہا گیا تو اس میں حضر کا مفہوم ہوتا ہے یعنی صرف تیرے ہاتھ میں ہے بھلائی کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے تیرے ہی ہاتھ میں ہے بھلائی جو کچھ بھلائی بھلائی کی جتنی چیزیں بھلائی کی ہو سکتی ہیں چاہے وہ ظاہری دنیا کی مال و دولت ہو عزت و شوقت ہو لوگوں کے دن شہرت ہو یا اور کوئی دنیا کی بھلائی ہو وہ سب تیرے قبضے قدرت میں ہے جس کو تُو چاہے دے سکتا ہے اور جس سے تُو نکالنا چاہے وہ نکال سکتا ہے ان نکالا کل شن قدیر بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے تو لئی افل نہار وہ تو لہار رفل تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے وہ تو نہ لو تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے رات کو دن میں داخل کرنے اور دن کو رات میں داخل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سال کے بعض ایام میں جو اوقات دن کا حصہ ہوتے ہیں وہ دوسرے ایام میں رات کا حصہ بن جاتے ہیں اور سال کے بعد دنوں میں جو اوقات رات کا حصہ ہوتے ہیں وہ دوسرے دنوں میں دن کا حصہ بن جاتے ہیں مثال کے طور پر اگر ایک جگہ گرمی کے موسم میں سورج ساڑھے سات بجے غروب ہو رہا ہے تو ساڑھے سات بجے تک دن رہتا ہے لیکن اسی جگہ جب سردی کا موسم آتا ہے تو بعض اوقات سورج پانچ بجے غروب ہو جاتا ہے ساڑھے پانچ بجے غروب ہو جاتا ہے تو اب ساڑھے پانچ سے لے کر ساڑھ سات تک کے جب دو گھنٹے ہیں یہ پہلے دن تھے اب رات بن گئے اور اگر اسی کا لے لیں کہ ساڑھے پانچ بجے سورج غروب ہو رہا تھا اور ساڑھے پانچ بجے کے بعد رات شروع ہو رہی تھی لیکن دوسرے موسم میں سورج جو ہے وہ ساڑھے سات بجے غروب ہونے لگا تو ساڑھے پانچ سے لے کر ساڑھے کا حصہ جو رات کا وقت تھا وہ دن میں داخل ہو گیا تو طولی جر لہار وہ نہ پھر لئی تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے یعنی اللہ تعالی کے نزدیک یہ سب باتیں جو ہیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اور عام طور سے تو حالت یہ ہوتی ہے کہ رات کو دن میں داخل کرنا یہ کسی یہ بشر کی قدرت میں نہیں ہے کہ رات کو دن میں داخل کر دیں یا دن کو رات میں داخل کر دیں یہ خارشتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے اور کسی انسان کے بس میں نہیں کوئی دنیا بھر کی سائنس کوئی ٹیکنالوجی یہ نہیں کر سکتی کہ جو اللہ تعالی نے جس حصے کو دن بنایا ہے اس کو رات بنا دے مصنوعی کاروائی تو کر سکتی ہے کہ بھائی اندھیرا پیدا کر دیا مصنوعی طور پر لیکن حقیقت میں دن کو رات بنا دے رات کو دن بنا دے یہ کسی بھی سائنس یا ٹیکنالوجی کے بس کا کام نہیں تو اللہ سبارک و تعالی نے یہ جملہ پرانے کریم میں جگہ جگہ بیان فرمایا یعنی اللہ تعالی کی اس صفت کو کئی جگہ ذکر فرمایا ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے اور اس سے اشارہ اس, اس طرف مقصود ہے کہ جن چیزوں کو انسان بظاہر ناممکن یا بہت ہی مشکل اور دشوار سمجھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں ہے جن لوگوں کو آج آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بے حقیقت ہیں ان کی کوئی وقت نہیں مفلس ہیں کلاش ہیں بے وسیلہ ہیں اللہ تعالی چاہیں تو ان کو بڑھا کر اعلی درجے کا خدا رسا فرما دیں اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کو مالدار بنا دیں اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کو با اثر اور باروسوخ بنا دیں اور جن کو تم دیکھتے ہو کہ آج دنیا جو ہے ان کی طاقت کی پوجا کر رہی ہے اور جو دنیا کے اوپر ان کی طاقت کا سکا بیٹھا ہوا ہے اور ان کا دبدبہ دنیا پر کے مسلط ہے کل کو اللہ تبارک تعالیٰ جب چاہیں ان کو اس دبدے سے دکال کر ذلت تک پہنچا دیں تو وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے پھر آگے فرمایا کہ وہ تخرجرحیم المیت اور تو ہی بے جان چیزوں میں سے جاندار کو برامد کر لیتا ہے مثل بے جان انڈا ہے مرغی نے انڈا دیا ہنڈا بے جان ہے اس میں کوئی روح نہیں کوئی جان نہیں اسی میں سے جاندار یعنی چورگا نکال آتا ہے تو تخرج رجول ہائی امر میت اور تخرج المیت امر ہائی اور مردار سے یا بے جان سے جاندار چیز نکال چلتا ہے جیسے بے جان انڈے سے چوزا نکالا ہے اور جاندار سے تو بے جان چیز نکال لیتا ہے یعنی جاندار سے بے جان چیز نکالنے کی مثال اسی میں دیکھ لیں کہ جاندار پرندے سے بے جان انڈا نکال لیتا ہے اللہ تعالی تو اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اتنی وسیع ہے کہ جن چیزوں کو عام طور سے ناممکن یا بہت دشوار ناقابل عمل سمجھا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے وہ بعید نہیں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے اندر کے نتیجے میں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وجود میں لے آتے ہیں لہذا کچھ وہ نہیں ہے کہ جن لوگوں کو تم آج بے حقیقت سمجھ رہے ہو وہ تم پر غالب آ جائیں وہ ترزک و منتشا بغیر حساب اور تو جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ مظاہرے کے آدمی مفلس نظر آ رہا ہے لیکن جب اللہ تبارا مطالعہ چاہیں گے تو اس کو مالدار بھی کر دیں گے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه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 واللہ غفور الرحیم قل اطیع اللہ والرسول فإن تولو فإن اللہ لا يحب الكافرين ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ مومن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا یار و مددگار نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں اللہ یہ کہ تم ان سے بچنے کے لیے یعنی ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کرو اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ اسے جان لے گا اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے وہ دن یاد, رکھ, یاد رکھو جس دن کسی بھی شخص نے نیکی کا جو کام کیا ہوگا اسے اپنے سامنے موجود پائے گا اور برائی کا جو کام کیا ہوگا اس کو بھی اپنے سامنے دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کی بدل کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے اور اللہ بندوں پر بہت شفقت رکھتا ہے اے پیغمبر کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو پھر بھی اگر منہ اوڑو گے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا ان آیات میں اللہ تبارک وطالیہ نے مسلمانوں کو ان غیر مسلموں کے ساتھ رہنے کے سلسلے میں کچھ ہدایات عطا فرمائی ہے جن کے ساتھ اکثر میل جول ہوتا رہتا ہے مدینہ منورہ میں یہودی بھی آباد تھے اور اسی کے ساتھ کچھ نصرانی بھی یعنی عیسائی بھی اکا دکا آیا کرتے تھے اور جیسے پیچھے عرض کیا گیا کہ نذران کا عیسائیوں کا ایک وقت مدینہ منورہ حضور اقضر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا تو یہاں ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ تمہارے تعلقات کی نوعیت کیسی ہونی چاہیے جہاں تک ان کے ساتھ حسن سلوک یا اچھے برتاؤ کا تعلق ہے اس کا حکم تو قرآن کریم نے بہت سے مقامات پر عطا فرمایا ہے اور خاص طور سے سورہ سورہ مجادلہ میں اور سورہ ممتنا میں اس کی خاص وضاحت فرمائی گئی ہے تو وہاں تو اللہ تعالی کے فضل و کرم سے یہ حکام عطا فرمائے گئے ہیں لیکن اسی کے دوران بعض اوقات ایسا ہوا کرتا تھا ایسا ہو جایا کرتا تھا کہ کچھ مسلمان اس خیال سے کہ کچھ سیاسی مقاصد حاصل کرنے ہیں یا کوئی اپنے خاندانی مفادات حاصل کرنے ہیں اس کے نتیجے میں ان غیر مسلموں سے حسن سلوک سے آگے بڑھ کر دوستیوں کا ایسا طریقہ اختیار کر لیتے تھے جس سے بظاہر یہ لگتا تھا کہ ان کا مقصد زندگی ان کے دو مقصد زندگی کے ساتھ مل گیا ہے تو اس طرز عمل کو معالات کہتے ہیں یعنی دو آدمیوں کے درمیان ایسا دوستی اور قلبی محبت کا دلی محبت کا ایسا تعلق ہو جائے جس کے نتیجے میں ان کا مقصد زندگی اور ان کا نفع نقصان سب ایک ہو جائے اس کو اصطلاح میں موالات کہا جاتا ہے عربی زبان میں بھی اس کو موالات کہتے ہیں اور قرآن کریم نے بھی اس کے لیے موالات کا استعمال فرمایا ہے اور احادیث میں بھی اور اسلامی فقہ کے اندر بھی یہی اصطلاح استعمال کی گئی ہے تو یہاں اس آئس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ اس طرح کے موالات قائم کرنے یا رکھنے سے منع فرمایا ہے تو اس کے سلسلے میں احساس فرمایا کہ اللہ یتخذ المؤمنون المنون الکافرین اولیاء مومن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر من دون المومنین مسلمانوں کو چھوڑ کر وہ کافروں کو اپنا یار و مددگار نہ بنائیں لا تخلی المومن القافرین مومن کافروں کو اپنے یار و مددگار نہ بنائیں دون المومنین مسلمانوں کو چھوڑ کر وہ میت یف اور اور شخص ایسا کرے گا اس کا فلحی من اللہ فی شعین تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں اللہ انتقو تو اللہ یہ کہ تم ان سے بچنے کے لیے بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کرو تو یہاں یہ بات ایک مرتبہ پھر سمجھ لیں کہ یارو مددگار کا جو لفظ میں نے استعمال کیا ہے یہ عربی کے لفظ ولی کا ترجمہ ہے اور ولی کی جمع اولیا آتی ہے اور یہاں اولیاء بنانے سے بنا کیا گیا ہے تو کسی کو ولی بنانا یعنی یار و مددگار بنانا اس کو موالات کہا جاتا ہے اور اس سے مراد ایسی دوستی اور قلبی محبت کا تعلق ہے جس کے نتیجے میں دو آدمیوں کا مقصد زندگی اور ان کا نفع و نقصان ایک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قسم کا تعلق مسلمان کا صرف مسلمانی سے ہو سکتا ہے اور کسی غیر مسلم سے ایسا تعلق رکھنا جو موالات کی حد میں آ جائے وہ سخت گنا ہے اور یہ حکم اللہ تعالی سورہ نصا میں سورہ معدہ میں سورہ توبہ میں سورہ مجادلہ میں اور سورہ ممتحرہ میں بھی عطا فرمایا ہے لیکن جو چیز بنا ہے وہ موالات ہے جس کی تفسیر میں نے اویئر کی کہ ایسی قلبی دوستی جس کے ذریعے جس کے نتیجے میں نف و نقصان دونوں کے ایک ہو جائیں اور مقصد زندگی ایک ہو جائے البتہ جو غیر مسلم جنگ کی حالت میں نہ ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک رواداری اور خیرخائی کا معاملہ نہ صرف جائز ہے بلکہ مطلوب ہے سنانچہ قرآن کریم نے سورہ متحدہ میں دو ٹوک الفاظ میں اس بات کو واضح فرما دیا ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری حیات طیبہ میں یہ رہی ہے کہ آپ نے ہمیشہ ایسے غیر مسلموں کے ساتھ احسان کا معاملہ فرمایا تو اس لیے اس میں کوئی اس, یہ اس کی امانعت نہیں کر رہی یہ آیت اسی طریقے سے آج, آج کل بعض اوقات سیاسی اور اقتصادی تعاون کے معاہدے دو ملکوں کے درمیان ہوتے ہیں اور کچھ تجارتی معاملات ہوتے ہیں اور سیاسی اصطلاح میں ان کو دوستی بھی کہہ دیا جاتا ہے تو اس حد تک کوئی ممانات نہیں ہے جبکہ اس قسم کے معاہدات آپس میں ہوں اور اس سے ممانات نہیں ہے کہ تاجرانہ تعلقات ان سے قائم رکھے جائیں بشرطح کہ یہ معاہدے یا معاملات اسلام اور مسلمانوں کی مصلاحت کے خلاف نہ ہوں اور ان میں کسی خلاف شرع عمل کا انتخاب بھی لازم نہ آئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور آپ کے بعد صاحب اکرام نے بھی ایسے موادات و معاملات کیے ہیں آخر میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ویسے تو موالات غیر مسلموں کے ساتھ جائز نہیں ہے لیکن اللہ انتقم چکا اللہ یا کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کفار کے ظلم و تشدد سے بچاؤ کے لئے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا پڑے اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو جس سے بظاہر معالات معلوم ہوتی ہو یعنی بظاہر یہ معلوم ہوتا ہو کہ شخص غیر مسلموں کے ساتھ معالات کا معاملہ کر رہا ہے لیکن, لیکن اس مجبوری سے کر رہا ہے کہ اس کے بغیر ظلم سے بچنا ان, کا ان کے ظلم سے بچنا ممکن نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کی بھی گنجائش ہے لیکن اصل حکم وہی ہے کہ مسلمان مسلمان مسلمانوں کو تعلق کا تعلق وہ صرف مسلمان ہی سے رکھنا چاہیے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل ان تخف مافی صدوری کو اب تبدو ہوں یا یہ کہہ دو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو تبدو ہوں تخو کیا چھپاؤ اور تبدو ہوں ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو یعلم اللہ اللہ اسے جان لے گا وہ یالم و مافل اسلام آبادی و مافل عرض اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے وہ اللہ علیہ کل شعین اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے یعنی اس کا ماقبل سے مظاہر رب دیا ہے کہ اگر کوئی شخص ظاہر میں تو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے اور موالات کافروں سے نہ رکھے لیکن چھپ چھپ کر تعلق قائم کیے ہوئے ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا اور جیسا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ وہ آیت نازل تو کسی خاص موقع کے سلسلے میں ہوئی ہوتی ہیں لیکن اس کے وہ الفاظ کو ایسا رکھتا ہے کہ وہ اس خاص واقعے کے ساتھ محدود نہ رہے بلکہ اس کا حکم عام ہو جائے تو یہ ایک عام حکم بھی لوگوں کو واضح کر دیا کہ کوئی گناہ بھی اگر چھپ کر بھی کر کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی خبر نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہوگا یا علوم محافظ محافظ ابلسین قدیر پھر فرمایا کہ یہ اللہ تعالی کی شفقت اور نحمت ہے کہ جب کوئی حکم عطا فرماتے ہیں مسلمانوں کو کہ فلاں کام کرو یا فلاں کام نہ کرو تو ساتھ ہی نصیحت کے پیرائے میں یہ بھی فرمایا کرتے ہیں کہ یہ اس پر عمل کرنا تمہارے لیے اسی وقت ممکن ہوگا جب تم آخرت کو اپنے پیش نظر رکھو ورنہ جو پولیس ہے یا محکمے ہیں یا قانون ہے وہ انسان سے قانون کی اطاعت یا قانون کی پیروی اور پابندی دن کے اجالے میں کر سکتی ہے لیکن رات کو تاریکی میں جنگل کی تنہائی میں جو چیز انسان کے اوپر پیرا دیتی ہے وہ آخرت کا خوف ہے اللہ تعالی کا ناراضی کی فکر ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ہر حکم کے ساتھ کوئی جملہ ایسا ضرور عطا فرماتے ہیں جس سے انسان کا ذہن اور رخ آخرت کی طرف پھر جائے تو فرما یوں مت نفس ما عملت من خیرم محضرہ اس دن کو یاد رکھو جس دن کسی بھی شخص نے کینے کا جو کام کیا ہوگا اسے اپنے سامنے موجود پائے گا وہ عملت من سو اور برائی کا جو کام کیا ہوگا اس کو بھی اپنے سامنے دیکھ دیکھے گا تبد لو بئی نہ بئی نہمدم بائی دا اور برائی کے کاموں کے بارے میں یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کی بدی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا پھر اللہ اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے اللہ رعف بلباد اور اللہ بندوں پر بہت شمقت رکھتا ہے اگلی آیت میں اگر اس کو اگلی آیت کو نجران کے واقعے کے ساتھ جوڑا جائیں جیسا کہ سیاہشی کا چل رہا ہے تو عیسائد کا ماقبل سے ربط یوں ہے کہ یہ نذران کے عیسائی اور یہودی دونوں یہ دعوی کرتے تھے کہ ناہنو ابنا اللہ و احباؤ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے چہیتے ہیں اللہ کے لاڈلے ہیں ہم اللہ کے محبوب ہیں یعنی اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک ان کے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اب تو تمہاری اللہ تعالی کے ساتھ محبت کی پہچان صرف ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ ہمارے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو تو پتہ چلے گا کہ تمہیں واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اور اللہ تعالیٰ فرض صورت میں واقع اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا لیکن اب خالی خولی دعویٰ کر لینا کہ ہم اللہ تعالی سے کہ محبوب ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اس کا کوئی جواز نہیں تو فرمایا کہ قل اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو کہ ان کن تم تحب اللہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو فتبونی تو میری اتباع کرو یحببکم اللہ اس کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرے گا وہ یکف القم بکم اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا واللہ اللہ گفور اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے تو اگر اگرچہ اس کو نذران کے واقعے کے پس منظر میں دیکھتے ہوئے یہ خطاب نسرانیوں یہودیوں بنی اسرائیلی سے ہو لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ قریم عموماً کسی خاص کرنا فرد کا نام لیے بغیر کسی خاص گروہ کا نام لیے بغیر حیثیت اس طرح کرتا ہے جس سے سارے دنیا انسانیت کے لوگ فائدہ اٹھائیں تو اس لحاظ سے بھی یہ ایک عظیم نعمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سنتوں کی پیراوی کی جائے کہ خالی خولی زبان سے دعوی کر دیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں لیکن حقیقت میں آپ کی سنت پر عمل پیرا نہ ہو آپ کے احکام پر عمل نہ کریں تو یہ محبت کا جھوٹا دعویٰ ہے دعوے دعوے محبت کی سچائی موقوف ہے اس بات کے اوپر کہ نبی کریم سرز علم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا کی جائے تو اس لیے فرمایا کہ تم میری اتباع کرو یو اللہ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالی تم سے محبت کرنے لگے گا تو اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جو بھی عمل انسان اتباع سنت کی نیت سے انجام دے تو یہ عمل اللہ کو محبوب ہوتا ہے یہ اللہ اور اس کے واسطے سے وہ بندہ بھی جو وہ عمل کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے تو جتنا زیادہ سنس پر عمل ہوگا اتنا ہی نبیہ کری اور اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنو دی اور اس کی محبت حاصل ہوگی وتھی یہ اللہ یقین لکھم دونوں بکم اس کے نتیجے میں تمہارے گناہ بھی واف ہوں گے واللہ غفر الرحیم تو اس میں تاک ہے اتبا سنت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سنت کی اتباع انسان اپنا شیوا بنائے اور سنت ہر چیز میں ہے سنت عبادات میں بھی ہے سنت معاملات میں بھی ہے سنت اخلاق میں بھی ہے سنت معاشرت میں بھی ہے یہ ان ساری سنتوں کو یاد کر کے اور پھر ان پر رفتہ رفتہ ایک ایک پر عمل کرنے کا کوشش کرتے ہوئے ایسا بن جانا چاہیے کہ یہ سنتیں انسان کی عادت ثانیہ بن جائیں اور اس سے سنت کی برکات حاصل ہو تو اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرے گا مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مثلا پہلا پاؤں داخل کیا دایا پاؤں اور بسم اللہ اللہ مفت اباب بسم اللہ علیہ وسط وسلم, وآلہ وسلم رسول اللہ اللہ مفتا اباب رحمتق پڑھ کر داخل ہوئے تو ایک لمحے کے اندر پڑھ لیا لیکن اس ایک لمحے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتباع سنت کی برکت سے وہ بندہ اس وقت محبوب ہوگا اللہ تعالیٰ کا جس وقت وہ یہ سنت ادا کر رہا ہے اس لیے طویع کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد خصلتوں آپ کے مزاج مذاق اور آپ کے دوسروں کے ساتھ رویے ہر چیز کے اندر آپ کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے اللہ تبارک صع ہم سب کو اس کی توفیقرما فرمائے پھر ایک عموم حکم بتا دیا کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اتباع طریقہ ہے کہ کل عقی اللہ و رسول اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کے اطاعت کرو اللہ کے اطاعت سے جن قرآن میں اللہ نے جو کچھ نازل فرمایا ہے وہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلات کے ساتھ اور تفصیلات کے ساتھ اس پر عمل کرتے رہو فعن تو اس کے باوجود بھی اگر یہ لوگ منہ مو موڑے رکھیں فعن اللہ علائی حب الکافرین تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ کافر لوگوں کو یعنی ان لوگوں کو جو انکار کرتے ہیں دین مرحق کا اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا ان سے کوئی اللہ کو محبت نہیں